میرے مرشد ثانی سیدی اس نے مرشدی مولاق قلم بدنے والا بیم صاحب نے کے شاعر شب اختر کو ان کے وصل کا سامان سمجھتے شب اختر مانی ستاروں غری اور اللہ تعالیٰ کے تاروں فری رات کو جو اتنی بھی کائنات ہے و کی نظر میں اللہ کی نشانی ہوتی ہے ہر ذرے سے ہر ذرے میں اس کو اللہ کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے تو گلم کی تاروں فری رات جو ہے اللہ تعالیٰ کے وسلم اخلاقات کا ایک ذریعہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہر ذرے کائنات میں ان کی نشانیاں موجود ہیں Shabey ak dar kon ke vasil ka sama samjhe Shabey ak dar kon ke vasil ka sama سر کے نور تو جغلوائے جانے جل کے نور تو جگلوائے جانا سمجھ رہے سر کے سمجھ گے جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر میں نے بہار جان دے دینا ہی بڑی نعمت گرام قدر نعمت ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا مزادار اور اس سے زیادہ مشکل کام اپنے نفس کی قتل خواہشات قتل خواہشات نفس جن جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں لیکن دن تقادا کرتا ہے معاشرہ تفادا کرتا ہے سوسائٹی تفادا کرتی ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اس سے بچتے رہنا جو ہے یہ اس سے بڑا مجاہرہ ہے اور ہر وقت جو ہے اس کے لگن پر اللہ کے حسوم کی تلوار کو یا تلوار چل رہی ہے اور ہر, ہر حکم پر یہ جامع شہادت نوش کر رہا ہے اپنے نفس کو بہا رہا ہے لیکن جامع شہادت نوش کر رہا ہے ہر ہر لمحے وہاں تو ایک شہادت تھی یہاں لمحہ ایک شہادت ہے تو یہ جو یہ جو مجاہدہ ہے دل پر جو مشقت آتی ہے دل پر جو غم آتا ہے اس اس نفس کے اور دل کے دوڑنے کا یہ یہ بہت سے بھی بڑا مجاہدہ ہے میدان جہاد میں شہادت سے بڑا مجاہدہ ہے تو یہ اس طرف کی اشارہ ہے کہ جتنے احکامات آئے تو ہم اس کو اور خرے تسلیم ہم کرتے ہیں ہم سب اس پر احکامات پر ہم عمل بھی کریں گے اور جن جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں اپنی جان دینے کا ہم جذبہ رکھتے ہیں کہ سو سو جان سے آپ پر ہم فراہ ہو جائیں گے لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں جو سو جانے جو جانے نائل ہو تو سب تم پر پیدا کر دے تمہارے ساتھ من جان کو لے تمہارے جہاں جہاں سمجھ میں اللہ تعالیٰ کی طرفات اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے اتنی محبت والی ہے لیکن معرفت تو ہو پہلے پہچان تو ہو تعلق تو ہو تبھی تو سمجھ میں آئے گا بغیر تعلق کے بغیر بغیر پہچان کے کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں جیسے جیسے مارفت ہوتی ہے مارفت سے محبت ہوتی ہے معرفت سے محبت ہوتی ہے پہلے پہچان ہوگی تب محبت ہوگی حضرت والا رحمتہ اللہ اس کی مثال فرماتے تھے کہ بچہ چھوٹا سا تھا تو اس کا باپ اس کو چھوڑ کے پردیس چلا گیا کمائی کے لیے اور بہت عرصہ وہاں کماتا رہا کماتا رہا پیسہ بیچتا رہا اور بچہ بڑا بھی ہو گیا اور باپ کی کمائی سے انہوں نے مکان پی لیا اور کھانا پینا بھی اور کس بار آشائشیں اور باپ کماتا تھا اور وہ بھیجتا تھا تو باپ کا احسان مند تھا وہ لڑکا تو کیا ہوا کہ بیس پچیس سال کے بعد وہ باپ جو ہے واپس آنے لگا اس نے فی الحال کی کہ ہم واپس آ رہے ہیں تو بچہ شوق سے اس کو لینے ایئرپورٹ پہنچ گیا لیکن ساتھ جاتے جاتے ایک پڑوسی بوڑھے آدمی کو لے گیا جو اس کے باپ کو جانتا تھا اس کے باپ کو پہچانتا تھا اس کو وہ لے گیا ایئرپورٹ کے بھئی میں کیسے پہچانوں گا میرا باپ کون ہے کب آ رہا ہے تو جب فلائٹ آ گئی اور باپ آ گیا تو اتنی دیر میں جو ہے وہ برا شخص جو پڑوسی تھا وہ کہیں پہ تو پلا چلا گیا ہے کسی کام سے ادھر ادھر ہو گیا اگر ایک جس نے دیکھا بے چارا بڑھا آدمی سامان وزن لے کے چلا رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی ہے تو اس نے کہا بیٹا ذرا یہ میرا سامان اٹھا کے ذرا تھوڑی دور وہاں تک پہنچا دو تو اس نے کہا بھائی میں اپنے باپ کو لینے آیا ہوں اگر آپ کی میں مدد کرنے میں لگا میرا باپ معلوم نہیں کہاں چلا جائے گا میں ذرا چاہتا ہوں پھر اتنی دیر میں وہ پڑوسی بھی آ گیا پورا اور اس نے دیکھا تو اس نے کہا ارے یہی کہ تمہارے ابا ہیں بس پھر کیا تھا تو اس نے ہاتھ پیر چوہے ان کے بھوسا لیا پریشانی کا پھر اس کے بعد ان کا سامان سر اٹھایا ابا میں سر اٹھا کے آپ کا سامان تھوڑا آپ کیا میں ابا ہے اب تو یہ سامان میں سر اٹھاؤں گا کیا اس کو محبت اور جوش محبت ہوا تو کسی معرف نے کسی پہچان کرانے والے نے اس کے باپ کی پہچان کرا دی ہے نا بغیر خود سے وہ نہیں پہچانا حالانکہ باپ ہے خون ہے خود سے نہیں پہچانا کسی پہچان کرانے والے کی ضرورت پڑی تو اس شخص نے پہچان کرا دی بھائی دیکھو یہ تمہارے اوپر ملاقات کرا دی بس پھر کیا الگ تھا محبت کا اور سامان کیا تو فدا ہو رہے ہیں آپ کے اوپر ایسے ہی اللہ والے اللہ تعالی کی پہچان کرا دیتے جب پہچان ہو جاتی ہے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر سو سو جان سے پیدا ہونے کو چاہتا ہے خود ہی پیدا ہونے کو چاہتا ہے جو سو جانے ہو تو سب تم تر نایت جو, جو سب تم پر تمہارے سامنے من جان کو کر جان سمجھ لے تمہارے سامنے پہچانوں سے پیدا ہوگی صحبت عید سے پیدا ہوگی گناہوں کو چھوڑنے سے پیدا ہوگی اذباب گناہ سے دور رہنے سے پیدا ہوگی ذکر اللہ کی مدارمت جو ذکر بتایا جائے اس پر مدارمت یعنی لیے ہمیشہ پابندی کرنے سے پیدا ہوگی اور سنتوں پر موازت کرنے سے پیدا ہوگی ہر کام سنت کے مطابق کریں تو انشاءاللہ یہ دل کی جو اوپر نفرت کی دوسری چڑھی ہے ایک مجاہدات سے گناہوں سے بچنے کے مجاہدات اخبار کے گناہ سے بچنے کی مجاہدات اور ذکر اللہ پر مداخمت کے مجاہدات کبھی دل چاہتا ہے کبھی نہیں دل چاہتا کبھی فرصت نہیں ہے لیکن پابندی سے لگا ہوا ہے ذکر اللہ سے ذکر اللہ پر مداخمت کیے ہوئے ہے اور سنتوں پر معذبت کیے ہوئے ہے سنتوں کی پابندی کر رہا ہے ان مجاہدات سے یہ مثلب کی دوسی چوٹ جائے گی اللہ کی مارفت کے جو دل کے اندر دروازے ہیں کھڑکیاں ہیں اس سے اللہ کی مارفت کے خزانے قلب کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے راستے بجے ہوئے دل کے اندر کھڑکیاں دروازے ہیں جب یہ اوپر سے غفلت چھوٹ جائے گی ہٹ جائے گی تو پھر یہ اللہ کے خزانے اس کے قلب کے اندر محبت کے عمارفت کے داخل ہو جائیں گے اور بس پھر اس کو اللہ کی پہچان نصیب ہو گئی اللہ کی محبت نصیب ہو گئی تو اس کو بھی پھر یہی حال ہوگا کہ سو سو جان سے فدا ہونے کی کوشش کرے گا کہ میں کہا اللہ پر فدا ہو جاؤں وہ اسی کو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ اب من اللہ ہوں کہ یہ وہ میرے جو محبت کرنے والے ہیں ہر وقت اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کون کون سی بات مجھے پسند ہے میں کس بات سے خوش ہوتا ہوں اس جستجو میں لگے ہر لمحہ کہ کون کون سی بات سے میرا مولا خوش ہو رہا ہے میرا محبوب خوش ہو میں اس کام کو کر ڈالوں اور بھاگتے ہیں اس چیز سے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں جو سو جانے نال ہو تو سب تم کل دے تمہارے سان جان کو جا سمجھ کو بھی ہو تو جائے اللہ تعالیٰ ہوگی ایسا ایمان نصیب فرماتے حلد والا نے جو شعر فرمایا ہے اسی کے لیے قلندرانہ شعر ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلندر اور اللہ کا ایسا طبقہ ہوتا ہے جن کی صرف فرائض واجبات اور سنت موقع تو نظر آتے ہیں کیونکہ شریعت کی پابندی تو ضروری ہے لیکن نوافل عبادات ان کی بظاہر نظر نہیں آتی لیکن ان کا قلب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نوے درج اضافی کے مطابق جڑا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ان کے قلب کے اندر ایسی حضوری ان کو نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک لمحے کو بھی جو اللہ سے غافل نہیں رہتی اسی کو مولانا لوگ ہزارہ غم گوت گھر سے اللہ تعالیٰ کے قرب خورت کے گلستان سے اگر ایک دن کا بھی کم ہو جائے تو یہ عارف اللہ والے لوگ جو ہے جن کو اللہ کا قرغ حاصل ہے وہ بے ہو جاتے ہیں ہزاروں غم ان پہ پر روک پڑتے ہیں ہمارا کیا حال ہے دنیا داروں کا پھر مال میں نقصان ہو گیا ہو رہے ہیں دو دو چار چار دن پہ ٹھیک ہو رہے ہیں یہ ہو گیا ایک ایک اور ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر ایک اشاریہ بھی اگر غفلت ہو جاتی ہے تو اللہ لگنے لگتی ہے ان کی ساری کائنات ان کی ساری سٹاک مارکیٹ جو ہے اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ اللہ کی ناراضگی کے خدشے سے ان کی سٹاک مارکیٹ دے جاتی جگ سمجھو نکل جائے ہم کی یاد کو جانے جا سمجھے جان لیتا ہم کہ جان چلی جائے لیکن ایک لوگ پرتم تو بہت دور کی بات ہے جو دم بل کو مل جو تم چل جائے آمان آمان کی یاد کو ہے دوست جا کمل چکے روشت کے کو رو کو نشانیاں ہر جگہ اللہ نے بخیر کی میرے سوال پر میرے سوال وصل پر بہم سکوت ہے بکھرا دیے کچھ مہوجم جواب میں بکھرا دیے کچھ مہوجم جواب میں کہ ابھی دنیا میں ہم نے سوال کیا کہ انداز اپنا جلبہ دکھا دیجیے اپنی ملاقات نصیب فرما دیجئے جواب میں کچھ جان تارے کائنات بھی بکھرا دیے ان میں ہمیں تلاش ہوئی ان میں ہمیں تلاش کروں دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا جلبہ تمہیں نہیں مل سکتا دیدار ہمارا براہ نہیں کر سکتے ان میں ہمیں تلاش کروں یہ ہماری نشانیاں کمر کو جانے کامر کو جان نور شا رنگ تو رنگے کے رنگ تو رنگے سمجھ جس آخر ایسا یاد آ رہے گا نہیں سر لال مندر سبھی کچھ ایسا جس کا ایسا رہتا ہے کیا کو جانتے ہیں رنگ سمجھے تو بند نسرا پاری دل اے چاہناں کن مسرا لے اپنی تمکے ترسے کو ترس کا بدن ما سمجھتے ہیں جب منجان ہے من کے ہی کو کا در سمجھتے ہیں تو ہماری درد چار در اپنی درد ہی کو درد کا برمان سمجھ بس مجھے بسنی ہمیں بس ہے ہمارے دی نئی مانی بس ہمارے دینی کی. امن کی یاد کو شرما سمجھ لے. امن کی یاد کو بسنی سی ہے پتلے دینی ماں کی یاد تو سن میری ماں سمجھے کو بند سمجھ لے سل کے نور کو سب مجھے میری مہربانی سفر نامہ والا پیار کا گا ارشاد فرمایا کہ آپ کے یونین میں ایک دوست جو حضرت محسوم ہے موغ سن کا گو ہی صاحب شراط برکات ان کا یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ان کو اپنے پیر سے بہت پیار ہے واقعی پیر سے پیار ہونا ہی چاہیے کیونکہ پیر میں, پیر میں بھی پا یا اور راہ ہے اور ایک لفظ اور پڑھا دیا ایک حرف اور پڑھا دیا تو پیار ہو جاتا ہے پیر اور پیار تو یہ دونوں لفظ دونوں الفاظ قریب اللغت ہیں یعنی لغت کے لحاظ سے قریب ہیں پیر اور پیار اور جس کو پیر کی محبت نہیں ملی اس کو کچھ نہیں ملے گا اور اس کی رفیع دلیل بھی بتاتا ہوں پاکستان کے علاقے ٹنڈو جام میں دیسی آم کو لنگڑا آم بنایا جاتا ہے دیسی آم کی شاخ کو لنگڑے آم کی شاخ سے پیون کر کے کس کے بٹی باندھتے ہیں تو میں نے سائنس, سائنس کے اسٹوڈینٹ سے سوال کیا کہ اتنا کس کیوں باندھتے ہو اس نے کہا کہ اگر تارلو پیدا ہوگا تو لنگڑے آم کی خاصیت اور لذت اس میں نہیں آئے گی دیسی کا دیسی رہے گا معلوم ہوا کہ پیر سے پیار اس کے تعلق کو قبی کر دے گا اور جب تعلق قبی ہوگا تو پیر کا سارا خیز اس میں منتقل ہو جائے گا اور جو پیر کے پیار سے محروم ہے وہ بہت سخت محروم ہے میرے شہر فرماتے تھے کہ شیخ کو پیر کیوں کہتے ہیں پیر کے ایک معنی تو کے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ پیر ہی آ گئی یعنی بڑھاپا آ گیا اور پیر کے دوسری معنی یہ ہے کہ جو دل کی پیرا نکالتے بیرہ کہتے ہیں درد کو یعنی اس سے روحانی بیماریوں کو شکا ہو دل کی پیرا نکالنے والا ہو بس اب دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمت سے ان گزارشات کو قبول فرمائے اور میرے جن دوستوں نے ان کو سنا ان کو آگے سنانے کی اور میرے جن دوستوں نے ان کو سنا ان کو, سنا ان کو, سنا ان کو, سنا ان کو آگے سنانے کی توفیق پتا فرمائے فل شاہد جو آج تشریف نہیں لائے ان تک میرے ان علوم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے اللہ یہ سب باتیں فرانسیسی زبان میں شائع فرما دے اور میرے دوستوں کو توفیق دے ان کو ترجمہ کرنے اور چھاپنے کی اس بات کی سب لوگ اجتماعی فکر کریں الحمدللہ للہ حضرت والا کے تو حیاتی میں بہت سی زبانوں میں حضرت والا کے بہت سے مواعد حسنا کا اور کتابوں کا جیسے مارک سے مستوی ہے روح کی بیماریاں ان کا علاج ہے کئی کئی زبانوں میں الحمد اللہ کا ترجمہ ہو چکا ہے مولانا تاؤد نے میرے دو مثالوں کا ترجمہ کیا ہے ایک تو حقوق النساء اور ایک یہاں حضر علماء میں بیان ہوا تھا منازل سلوک دونوں کا رب العالمین نے فرانسیسی زبان میں ترجمہ کرا دیا یا اللہ اس کے لیے مولانا داؤد کی محنت کو قبول فرما اور آج جو باتیں آپ نے سنی ان کو بھی چھاپنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم سب کو اجتماعی فکر کی توفیق دے دے میرے احباب نے آپس میں اس کے چھاپنے کے چھاپنے جو وسائل اختیار کیے ہیں اس میں اللہ, اللہ ان کو شرکت کی توفیق دے اور اس مجلس میں میری گزارشات کو قبول فرما اس مجلس کو قبول فرما اور ہم سب کو مقبول بنا لے اور ہمارے گھر والوں کو بھی دوست احباب کو بھی حاضرین کو بھی اور غائبین کو بھی کسی کو محروم نہ فرمان اے اللہ آپ کی شان بہت بڑی ہے آپ کا نام بہت بڑا ہے جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا کرم ہم سفر کرتے ہیں اگر دل میں کوئی مضمون نہ آئے تو ہم کیا بولیں گے یہ اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کے خلوص و طلب کی برکت ہے ہم اتنی دور سے آئے اور کچھ نہ بولے بولتے تو آپ کا دل کھٹا ہوتا کہ نہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایسے عالی مضامین میرے قلب کو عطا فرمائے جب اللہ اپنی رحمت سے کسی کام کے لیے اپنے کسی بندے کو منتخب کرتا ہے تو اس کی مدد بھی فرماتا ہے اور میں اپنے شہر کے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل کرتا ہوں کہ اے اللہ جو مفید مضامین ہوں وہ میرے دل میں ڈال دیجئے تو الحمدللہ آج کا مضمون بہت عجیب و غریب تھا خود مجھے بھی تعجب ہے ہر بات متفر ہے گو کے مضامین میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں لیکن ہر مضمون مفید ہے بس اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ محمد محمد تفرمہ